لا وجه آثار لا وجه مبارک اللہ, اللہ تعالی فرمان تو مستفی کریم کا بیان ہو سکتا ہے یبن آدم تو فرغ عبادتی فخر کا ولم اسد فخر حدیث قدسی ہے اللہ سبحان ابو اللہ شاہ فرماتے ہیں فرماتا ہے اے آدم دے بیٹے میرے عبادت واسطے ہر پاسو فارغ ہو جا تیرا سینہ بے نیازیوی بے سبحان اللہ. سبحان اللہ. <coughs> تین جگ تیرا دل آخے گا تین جگ کی لوہڑی کڑ اشو کا رکھا رکھ تری بند کر دیاں محتاج بند محتاج گو گاشو کر دیاں گا تر محتاج نہیں رو کر نہیں کرے گا تو میری عبادت تو ہے تب محتاجی وہ نہیں روکا گا پگی آئے گی ہر کسے بندے بندے دا محتاج ہو مرے گا باقی حال مولے فراغ اللہ فرا اللہ رب نا بے فبل ہی عبادت ہی بولے خدمت تین ہی مالا سدرانہ بے وصد و سدا پکرانہ وہ ہم بلا خرون اللہ لم یف كذلك کا ان اللہ تعالی مالا سدور فکر تم ابن ماجو شریف باب الحم بدن بابل ہاں آپ کے سامنے میں بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ اللہ اللہ اللہ بیان پہلا جناب نا چھ اصول بیان مسلحت ذاتی مسلحت اور منفاط دا نمبر تو کنواں سے خدا رسول شریعت آستے غیرت مسلحت جڑی ہے نا یہ بڑی ظالم چیز ہے مسلا ذاتی جڑی ہے مسلح جی اسے میں جناب نوڑا مزید کرنا سبحان اللہ ذاتی سبحان اللہ. رہ. منفعت اور مسلحت کی گل کر رہا جیڑا شریعت بن ہی جی سکتا جی وزارت پہلے کی ذاتی مصلحت اور منفعت اس دے کئی انواع ہیں کئی قسم ہیں ہٹا کے ایک قسم اس کی یہ بھی ہے کہ بندہ دین نو نقصان پہنچاوے علم دے حاصل کرنے خاطر میرے ڈاکٹر جام صاحب غور کرائے دین کو نقصان دین کیونکہ جب دین کو نقصان پہنچا کر اپنے کو علم حاصل کرے گا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اب اس کا علم وہ خدا رسول کے لیے نہیں وہ ذاتی مسئلہ کے لیے محمد. ہے اللہ تشک تشک اور دین کو کب نقصان ہوتا ہے جب اقبال مذل کافر سے علم حاصل کرے یا گمراہ سے حاصل کرے یا فاصر سے اب اس پر دو حدیثیں سنا تھا سبحان اللہ <تصفح> بھائی جب آدمی جی سوچتا ہے یار میں نو علم ہونا چاہیے لیکن وہ تو دین, دین نقصان کی اس کے اندر پہلا نقصان فاسق فاج کافر یا بال مدل سے علم حاصل کرنے کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غیرت دینی اس میں مر جاتی ہے کیوں کہ یار جب ایک فائدے کے لیے ایک فائدے کے لیے اس کی عزت تقریم کر رہا ہے اس کے خلاف غیرت ورسہ نہیں رکھتا آخر شحبت اثر لاتی ہے آج کچھ کل کچھ تھو پتہ ہے وہ حدیث مبارک بنی اسرائیل نے بنی اسرائیل کے علماء نے ان کو روکا پھر روکنے کے بعد قطع تعلقی کا جو حکم تھا اس پر انہوں نے عمل نہ کیا تبلیغ والے پر یہ خاص فرغ ہو جاتا ہے کہ اگر تو ان کو مائل ہوتا دیکھ تو ضرورت کے مطابق پھر ان کے ساتھ رابطہ قائم رکھ اور اگر تو دیکھتا ہے کہ یہ عمل کی طرف نہیں آ رہے اور یہ دین کو قبول نہیں کر رہے تو قطع تعلق ہی کا حکم ساتھ آ جاتا ہے فقاہ جن سا فرما فرما نے تاغیر کرتے اپنا فقاہ کہنا عوام الناس کہ جی حکا پانی وکھرا کر لینا چاہیے کوئی عوام غیرت دیکھو دیسی عوام ملے گی وہ جی فلانا طلاق دے کے رن وسائی کھڑا ہے ہکا پانی رکھنا چاہیے کہ نہیں چاہ پانی رکھنا چاہیے یعنی وہ حکا پانی چاہ پانی بول کے لینے نے، کر دے نے تو سمجھ کرتے یعنی شادی سارے تعلق کیوں اس واسطے کہ اے تعلق سے دوستی دی ایک بہترین علامت چاہ پانی شمار ہوں یا حکا پانی <laughs> کہ جان دوستی تعلق ہوں وہ کٹے ہوکا پیڈ جچ کہ نہیں تو علماء پر بنی اسرائیل کی اولا ماں نے نہ کب چھوڑی حدیث سے صحیح میں آ گیا پہلے روکا تو قطع تعلقی نہ کی ان کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالا ہو گئے ایسے ہے نا ہم مجلس ہو گئے ایسا ایسا یہاں تک نوبت پہنچی کہ ان کے دل اور افکار کو ایک جیسے ہو گئے شکلوں میں فرق رہ گیا اور مسلوں میں فرق رہ گیا <تصفيق> شکلوں <تصفيق> اور مسلوں میں کہ <تصفيق> ملا کے پاس ان کے ملا مشائف کے پاس مسئلے اور شکل ہوتی تھی دوسروں کے پاس مسئلے اور شکل نہیں ہوتی تھی باقی اعمال اور افکار دے لے کے ادھر حدیث مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے آخر کیا آپ نے فرمایا سی وہ برے نکیا جائے برے کا ہاتھ روک لیا جی فلان کریا جی آیا جیس پاگی چاہیے تاکہ وہ ہک کے چلنے دے فرمایا مجبور کر دیا جی ورنہ اللہ تعالیٰ جی لانت نے پائی سے پا دے گا اور ملعون دل ہے نا او پھر مثبت سوچا صحیح سوچا نہیں آدی وہ محروم علم تو رنچ رکھے جائے اے فرماں عزیز مبارک دوسری سنانا سبحان اللہ صحیح سونے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیل یا رسول اللہ مت نترك الامر بالمعروف والنهي عن المنکر ہم نیکی کا کہنا اور بدی سے روکنا کب چھوڑ دیں گے سوال کیسا عظیم ہے کیسا عجیب ہے شاید جو کامل لوگ تھے سوال بھی کامل کرتے سبحان اللہ پتا تھا جواب بھی لا جواب ملے گا کی یا رسول اللہ کب چ... کب امر بالمحروف اور نہ ججن من چھوڑ دیں گے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کمر فل میں امم قبلكم قلنا يا رسول اللہ في فیارکشت فی فی والعلم في فی عرض کی گئی یارسول ہم نیکی کا کہنا اور بدی سے روکنا کب چھوڑ دیں گے فرمایا جو پہلی جو کچھ پہلی امتوں میں سابقہ امتوں میں گزشتہ امتوں میں ظاہر ہوا تھا وہ جب تمہارے اندر آ جائے گا اس وقت چھوڑ دے ہوئے رسول اللہ وہ کیا چیز تھی جو پہلی امتوں میں ظاہر ہوئی آپ نے فرمایا الملک فی سے حکومتیں تمہاری چھوٹوں کے ہاتھ میں چھوٹے کن کو کہتے ہیں دین کو نہ سمجھنے والا ہے وہ بڑا بھی ہو چھوٹا ہے حشت و فیک کی بار بے ہائی تمہارے بڑوں میں عمر رسیدہ تمہارے بے حیا جب ہوں گے کیبل سن کے اعتبار سے تو یہ ہے یا کیبل مال کے اعتبار سے بزرگی بل مال ہو تو پھر مطلب یہ ہے کہ جب مالداروں کے اندر کیونکہ کبیر بمانا بزرگ مالدار کو بھی کہا جاتا ہے مالدار کے اعتبار سے بھی جو بڑا ہے اس کو کبیر کہا جاتا ہے تو پھر مالداروں میں بے حیائی آئی والی روزالہ سے کم میں ردی لوگوں کے اندر علم آ جائے گا اس حدیث کے راوی حضرت زید بن یحییٰ بن عبید القائی رزالہ کا معنی ردی لوگوں کا معنی انہوں نے خود بیان فرمایا فی العلم الفساق جب علم فاسقوں میں ہوگا علماء فاسق فاجر ہوں گے اس وقت تین چیزیں جب یہ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی نیکی کا کہنا اور بدی سے روکنا تم چھوڑ دو اچھا میں رکھنا یہاں پر یہ نہیں فرمایا آپ نے حضرت بن نے کہ رضا الم الم فی کفا فلکفار فی الدال اور آپ کو پتہ ہے کبیرہ گناہ کا ارتکاب ایک بار کرنا یا صغیرہ پر اسرار کرنے سے بندہ فاسق ہو جاتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے درس ہی وت ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جی فلاں استاد چلو مانتا تو ہے نا مانتا تو ہے فاسق ہونے سے تو نہیں بچ سکے گا اس کے تو لاکھوں پہ بن جائیں گے جب ٹی وی چکلا اس کے گھر کے اندر ہو جب اولاد اس کی اور بے بےحج گڈی اس کی بے بےحجاب بے پلتا ہے پتہ نہیں کیا کیا پھر اور کت... وہ محض دنیاوی مسلحت اور فائدے کے لیے وہ... وہی امربیل معروف اور نہ جمل من کا بول کیونکہ بھاسی وہ خود فریضہ چھوڑے ہوئے ہے محض دنیاوی مسلحت اور منفعت ذاتی کے لیے اب بتاؤ اس پر کتنا و فجور کے انواع اور اقسام لازم ہو رہے ہیں اس پر جو ہے وہ نازل ہو رہے ہیں اس کے اندر پائے جا رہے ہیں. تو اس کو فصق سے کیسے اور جب فاصف استاد ہوگا تو لازمی نتیجہ ہے فرمان خالت کے مطابق کہ ناژل المنکر اور امر بالمعروف کی جو فریدہ ہے وہ تم درج کر دو گے اسی وجہ سے جب استاد کے اندر غیرت دینی ہوگی اور رسول اکرم کی شریعت کے لیے مضبوط ہوگا اس کا پڑھنے والا کہیں مسلح اور منفاط ذاتی کا شکار نہیں ہوگا جب نہیں ہوگا تو نیکی کا کہنا اور بدی کے بدی سے روکنے کا ادا میں کو کیا کیا بتاؤں یار ایمان سے سو دین کو کاج سمجھ لیتے ہیں جیسے اقبال کہتے ہیں دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا اللہ وہ کیسے میں دکھاؤں جو اللہ نے میرے سینے میں رکھ دیا ہے وہ کیسے آپ کو دکھاؤں ہم نے جب نہیں پڑھا تھا جب صرف میرے اوپر کرم ہوا ہے اللہ رسول کا پڑھا نہیں تھا میں نے کوئی چیز مجھے یاد نہیں تھی دل ایسا بن گیا تھا کہ ایسی باتیں ایسی باتیں ہمیں خود بخود ان سے نفرت ہو پھر جب قرآن و حدیث اور اسلام پر اطلاع ہوئی وہ موافقت پائی سینہ ٹھنڈا ہو گیا کہ اللہ اکبر اے کریم تیرے دل بنانے پر ہم تیرا شکریہ ادا کرنے سے حاضر ہیں کہ جو تو بغیر پڑھنے کے ہمارے دل کے اندر بات ڈال دیتا تھا آج وہ پڑھنے سے وہی بات سامنے آ رہی ضرور داں غیرتھی ہے اسی وجہ سے ہماری ساری فکر کا خلاصہ یہ ہے کہ استاد تعلیم کے باب میں تعلیم کے باب کے اندر ہماری ساری فکر کا خلاصہ یہ ہے استاد تعلیم نہ کتاب تعلیم ہے مجھے کہن لینے دیجئے نہ کتاب تعلیم ہے نہ حدیث تعلیم ہے کوئی چیز تعلیم نہیں ہے استاد تعلیم ہے اگر استاد قرآن و حدیث اور شریعت والا ہے تو ایمان سے اس کی صحبت بغیر پڑھانے کے سب کچھ دے دیتی ہے اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے استاد تو قرآن و حدیث ہاتھ رہے خود بھی لازت میں رہے گا کو بھی لانٹی بنا دے ہمارے موقف کے خلاف موقف رکھنے والوں کے پاس کوئی ایک دلیل تو دکھاؤ ان کے پاس تو کھچے ہیں دلائل حضور سے جوڑے پارک درشن کا جو دو ہم اپنے دعوے کے اس بات کے لیے دلائل کے باب راستے میں قدم رکھتے ہیں جب آپ کے لیے آپ اپنے دین کے ایک حصے کو غیرت دینی کو نقصان دے رہے ہیں جب آپ کے پھر یہ طبیعت بن جائے کیونکہ طبیعت بڑی خبیص چیز ہے ہاں سر کا تو بہت بڑا چور ہے تو سراہ کا پھر یہ چرا لیتی ہے چرا کر اندر قائم کر لیتی ہے ہم چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے ہمیں چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں پھر جب یہ تصویر پکی ہو جاتی ہے مسئلہ تذاتی اور منفاع تذاتی کی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر دنیاوی مسائل منافع آگے سامنے زندگی کے اوقات اور زمانے کے اندر جہاں جہاں آتے ہیں پھر لوگ آدمی کیونکہ وہ عادت وہاں سے حاصل ہوتی ہے صدیت بن چکی ہوتی ہے وہاں وہاں وہ اسی مسلحت کا شکار ہو کر آ اپنے دین کی عمارت کو ڈھا دیتا ہے میرے اس بیان کی روشنی میں اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کا مطالعہ کرے گا اور اپنے نفس کا محاذہ کرے گا تو سوائے تصدیق کے اس کو چار آئے کار نہیں دارے اوارڈ سنیے یہ نیچری ملا جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آدمی کا مز کم جان جب سکول کے ساتھ اور یہاں پر ایک نقطہ بتاؤں کہ آدمی کو سچا اس وقت مانو جس برائی میں وہ مبتلا ہو اس کے خلاف بولے جس برائی میں بندہ مبتلا ہوتا ہے جب اس کے خلاف بول رہا ہو تو سمجھی جا سکتا آدمی اب دل سے یہ بات کر رہا ہے جب کسی اور شخص کی برائی جس میں دوسرا مبتلا ہے اس کو بیان کر کے اس کی مذمت کرتا ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا اس وجہ سے کہ آپ دیکھتے ہیں وہاں بھی جن برائیوں میں مبتلا ہے برائلر ملہ اس کو بڑی خوب زور شور سے بیان کرتے ہیں جن کے اندر برائلر مبتلا ہے وہاں بھی है بیان کرتے ہیں جن کے اندر خود مبتلا ہے رانتی یا رید یہ چھیرتا ہے ان کو نہ وہ چھیڑتا ہے یہ انسان کے صدق و صفا کی نشانی نہیں ہے الیکشن کے خلاف بولنا جو مولوی الیکشن میں خود مبتلا نہیں الیکشن کے خلاف بولنا اس کے لیے کیا ہے بھائی جس چیز میں وہ خود مبتلا ہو مثلاً اس کے بچے سکول میں جاتے ہیں اب وہ گالی نکالے اور کہے لانت ہے لانت میرے بچے غانت سیکھ رہے ہیں اس وقت اس وقت سمجھو یہ مجبوری میں پھنسا ہوا ہے کسی وجہ سے یار دل اس کا اللہ لال ٹوٹ لیکن جب اس کے خلاف بات نہ کرے اور دوسرے برائی یعنی یہ عام لانت ہے اس نفس کے میں کیا کیا آپ کو فتنے شر بتاؤں سمجھ نہیں آئی بات حدیثات اور یہ <تصفيق> حدیث مبارک یہ تو حدیث مبارک کا ادھر یہ دیکھو یار افسوس ہے ہم لوگ کیسے مجرم بن رہے خدا رسول سے ہم نیکی کر رہے ہیں اپنے ذام باطل کے مطابق اپنے ذلے فاصل کے مطابق خدا رسول کے ہاں جب کھاتے کھلیں گے تو یہی گناہ شمار ہوں گے کیوں کہ عمل کے عمل کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے شرط ہے شریعت مطالعہ کی مطابقت بولو کہ اگر شریعت کے اسی وجہ اس باغ میں آتا ہے جو نہیں دیکلام تمہارے مال کو نہیں دیکھتا بولا کو دیکھتا ہے یا نہیں کو کیوں دیکھتا ہے کو کیوں دیکھتا ہے اخلاق ہے کھیل کے اندر کیا چیز دیکھتا ہے رب اخلاص ہے یا نہیں ریا تو نہیں ہے لوگوں کے لیے تو نہیں ہے دنیا کے لیے تو نہیں ہے ووٹوں والے اور سکولی کتے کی طرح نماز پڑھتا ہے تو دنیا کے لیے بھی نہیں پڑتا اور ہمارے کیوں دیکھتا ہے شیطان خان ہسپتال بنا رہا ہے فلان کر رہا ہے لانسی کا بچہ اللہ کی بار میں وہی عمل شمار ہوتا ہے وہی گنتی میں آتا ہے جو شریعت مطالعہ کے موافق ہو اگر شریعت کے موافق نہیں تو تمہاری نظر میں پہاڑ اللہ کی نظر کے اندر ہوا منصوبہ ہے جیسے روشن دان سے پڑتی دھوپ اس کے اندر ذرات آپ کو نظر آتے ہیں وہ کل عدم ہوتے ہیں اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں وہ بے دار ہے اور کتے کا بچہ اگر خدا کی شریعت کے مطابق ہوتا تو یہ نرس کہاں سے آ گئی یہ گشت پورنہ تیرا کہاں سے آ گیا یہ حرام زدگیاں کہاں سے آ گئی جو تم نے ہسپتالوں میں داخل کر رکھی ہیں جی سمجھ نہیں آ رہی جب کوئی عمل ہے کوئی عمل ہے اس کے لیے مطابقت ایک آدمی نوافل پڑھ رہا ہے عبادتیں کر رہا ہے شریعت کی مطابقت نہیں ہے میں نثال دیتا ہوں اگر ملاپ کر رہا ہے کوئی کام کر رہا ہے شریعت کی مطابقت نہیں دے گا ہے برباد ہے الٹا گناہ لکھا جائے گا ایک آدمی نوافل پڑھے مشرق کی طرح منہ کر کے کیا ملے گا اس کو تو دو چیزوں کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں ایک کی خلاف دوسرا متابس موافق بلان اللہ دیکھتا ہے کس لیے دیکھتا ہے بتاج وجہ یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی میرے دل میں آئی بات اللہ کے فضل سے کہ قلوب کوش وجہ سے دیکھتا ہے کہ دیکھتا ہے اخلاص ہے یا نہیں ہے تو بغیر اور احمال کو اس وجہ سے دیکھتا ہے کہ مطابق شریعت ہے یا نہیں ہے اب صاف بتا دیا سورتوں کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ تمہاری کو نہیں دیکھتا نہیں دیکھتا اگر صورت کو دیکھتا تو کی صورت صورت تو بظاہر شریعت کے مطابق ہے لیکن وہ صورتوں کو نہیں دیکھتا کیا کریں سبز پدری والے جو ہیں وہ اشرف اشرفی صاحب ہے وہ بھی بازاہر شریعت کے مطابق صورت بنائے ہوئے ہیں تو تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا سبحان اللہ اللہ نے اس کو دیکھ لیا ہاں قاری قرآن کی سے کرتے ہیں تجوید کے پورے قوانین کے لحاظ کے ساتھ ساتھ ساتھ قراتیں پڑھتے ہیں لیکن دل کے اندر خلوص نہیں لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں لانت پڑتی ہے اور ہمارے حضرت صاحب لا لاضم الفاظ کی صورتوں پر اب نہیں دیکھتا ارے کہ پتہ نہیں کیسا سادہ پڑتے ہیں لیکن دیکھو اگر ان کا قرآن پڑھنا اللہ کی گاہ بارگاہ میں قبول نہ ہوتا تو ہماری زندگی تبدیل نہ ہماری زندگیوں کا ان کی صحبت میں تبدیل ہو جانا یہ روشن اے دلیل ہے کہ اللہ, اللہ تعالیٰ تمہارے الفاظ کو نہیں دیکھتا جب دل خراب ہو جب دل صحیح ہو تو الفاظ دیں گے چباہ کو چل جائے <affinity> اسی وجہ سے دل اور اعمال کی اصلاح کے بغیر قرآن پاک کو تجویز کے ساتھ پڑھنے کی مذمت کی گئی ہے صحیح حادی مبارکہ میں آیا وقت آئے گا قاری قرآن پڑھیں گے لوگ ایسا سیدھا کریں گے جیسے لوہار کی کو سیدھا کرتا ہے وہی ادھر فرق رہ گیا ادھر فرق رہ گیا فرمایا کوئی فرق نہیں چھوڑیں گے قرآن صاحب کے تلفظ کے اندر لیکن فرمایا اجرت اس قرآن کی دنیا میں جلدی طلب کریں گے آخرت کی انتظار نہیں کریں گے کیا مطلب دنیا کے کتے ہوں گے آخرت کے طلبگار نہیں ہوئے ہے ایسے مجھد. مجھد. تو کیا کرو گے بھائی اب یہ حدیث مبارک سنو دیکھو میں کہہ رہا ہوں بتائیں کیا, کیا؟ میرے سے زیادہ شوق علم کس کو ہوگا؟ بے شک پتہ نہیں اس علم کی تلاش طلب کے اندر میں نے کیا کیا محنت کی ہے میں نے گھر کا سامان نہیں جوڑا میں نے یہ کتابیں جوڑی کتابوں کا اتنا جمع اور ذخیرہ جو ہے یہ میرے شوق علم کے مقام اور مرتبے کو واضح کرتا ہے نہیں کرتا بے شک بے شک اس عین اس وقت میں جس وقت لوگ مال اور سرمایہ اور دنیا جمع کرنے میں مصروف ہیں جائے یا پڑھائی پر لگا رہا ہے پڑھانے پر لگا رہا ہے کتابوں پر لگا رہا ہے لیکن وہی بات ہے کہ میں نے اپنے شوق علم کے گھوڑے کو دین کی لگام پہنا رکھے بے شک بے شک شوق علم کے گھوڑے کو دین کی لگام پہنا رکھے اور جو باتیں اس وقت آپ سنتے ہیں اور آپ کے دل محزوظ ہوتے ہیں یہ اسی غیرت اور اسی لگام کا نتیجہ ہے بے شک حق اگر میں بے لگام بن جاتا نا کچے مارتا پڑ جاتا میں اشرف گاٹے ٹوٹے کی طرح پڑ جاتا لیکن میں کچے مارتا جیسے وہ مارتا کفر بکتا میں جس طرح وہ کفر بکتا ہے کتنی بڑی خرچ ہے یہ کہنا کہ جی مدارس کے اندر تنظیم المدارس کے نصاب میں کفریات ہیں لیکن کیا لما مجبور ہیں کہ سیٹیں نہیں ملتی ایمان سے بتاؤ یہ بکواس کسی جاہل آدمی کے منہ سے نہیں نکل سکتی جو ایک شائک کے منہ اللہ اکبر معلوم ہوا ساری کائنات کی کتابیں علم آ جائے اے زبانیاں ابن تہمیا کے متعلق آتا ہے کتابوں کے برق اس کے سامنے ایسے لگتا تھا جیسے کھلے پڑے ہیں جہاں سے چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے اللہ کا فضل جو شامل نہیں تھا خود بھی بیڑا کرک تھا اس کا لوگوں کا فکر کل میں نے شیخ محمد عمر سجد ہزا ہزا اللہ سوائے طریق ہے میں نے کہا ہندی را تھے اکثر الدلال اخسر الدولہ اللہ هذا العالم نابغت من تحت اقدام اپنے تعمیر سمجھ نہیں آئی خلاصہ یوں سمجھا دیتا ہوں کہ میں نے کہا جتنے فتنے یہ خرابیاں فکری پیدا ہو چکی ہیں نا میری سمجھ کے مطابق ابن کی کے نیچے اللہ اکبر اتنا مرحوس شخص تھا اس کا کلام پڑھتے جاؤ اور خدا رسول سے قسم خدا کی کہتا ہوں ایسے بندہ کٹنا شروع ہو جاتا ہے میں بیان نہیں کرتا اس کے کلام کی نحوست اتنا ہے کہ بندے کو گناہ میں مولانت نہیں ملتی جو اس کے کلام میں مل جاتی مجھے. اب دیکھو جی حدیث امام جلال الدین ہدیث رحمہ اللہ نے اس حدیث پر حسن ہونے کا حکم لگایا اور آپ نے فرمایا له حدیث الحسن فرمایا یہ حدیث پاک لہو شواہد فوق الاربعین اس حدیث کے چالیس سے زیادہ شواہد موجود ہیں سبحان اللہ لہذا مقتضۂ صناعت حدیث حدیث کے مقتض کے مطابق اس نے حدیث کے مقتض کے مطابق فرمایا اس کی تحسین کے بغیر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے اس کو حسن قرار دیا انہوں نے الفاظ یہ ہیں علامہ منا الرسل علم رسولوں کی امین ہیں اللہ ان کے پاس امانت ہے رسولوں کی امانت ہے ما لم خالت الطاندا قلیہ جب تک کہ بادشاہ سے میل جول نہ رکھیں مخال تک دودھ کو پانی میں ملا دینا خلط ملتو بادشاہوں کے بنے دل دلیں دنیا, دنیا <coughs> کی تلب ہی پیدا توجہ نہیں <coughs> جنا چادشاہ میل جول نہ رکھن اور دنیا چاہیے بڑن گے نہیں, ورنگے نہیں. چہرے رسولوں کے اور انہاں کو امانت رسولوں کی دے پیدا خالتان جدو بادشاہ و دیا دنیا چڑھ جان گے جدو مول بڑتا ہے دنیا جدو نسل وی سکو دنیا نو औलाद उस समझ लो सूर ड्रामा की बैठा है ए खत की बैठा है अंदर दुनिया वड़ गई है और यह दुनिया है समझ लगी کی او دین علی اب کیا کرو حکم تو ہے فضا روح پرہیز کرنے کا تو ہم ان کے قریب ہو جائیں ان کے شاگرد بن جائیں اب کیا بنے گا بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے زان اور ذن فاسد کے مطابق ہم نیکیاں کر رہے ہیں قیامت کو گناہ شمار اب کیا بنے گا بھائی یہ لکھ رہے ہیں مخالب الفسحان لا يسلمون من النفاق والمداهنه والخوض في الثناء والاطراف المدح ففيها هلاك الدين والعلماء وسادات الناس والناس لهم طبع فلا الباس ما لم يتلتقوا باقدار الدنيا ويستغلوا بشهوات النفوس عن مصالح العباد فإنهم اذا فعلوا ذلك سقطوا من مراتب العلیہ وهانوا على اهل الدنيا دنیا وفی الخر فرماتے ہیں بادشاہ سے میل جول رکھنے والا منافقت سے نہیں بچتا مداحن دین کے اندر بغیرتی سے نرم بن جانے سے نہیں بن بچتا تعریف کے اندر گھس جانا بادشاہ ظاہر بات ہے بادشاہوں کو تعریف کرے گا مبالغار آئی کرے گا عادل نہیں ہے تو کہی جائے گا عادل پتا نہیں کیا کچھ کہے گا یہ کہنا پڑے گا اور پھر شاہوات ہاں دنیا کی گندگیوں میں جب تک نہیں وہ لبڑیں گے اور جناب جی شاہوات نفسانی میں مصروف نہیں ہوں گے مسالے اب تو جب یہ کر لیں گے پھر جب تک نہیں یعنی مبتلا ہوں گے ان چیزوں میں تو نائب رہیں گے جب مبتلا ہو جائیں گے تو فرمایا پھر اپنے علماء جو ہیں وہ اپنے بلند مراتب اور مقامات سے گر پڑیں گے آہلِ دنیا کے نزدیک بھی ہو جائیں گے اور قیامت کے روز اللہ کیا بھی ہو جائیں گے. آج کیوں مولویا دی قدر نہیں کتے جنجتے جی کلو کتے تو بھی پاڑا پیڑا. کہ نہیں ہوئے شیف اللہ وہ یہ وجہ کیوں پتہ ہے نفرت خاندہ رسولہ قدم خاند قسم خدا دی کر کے دلوئی مخالف کرتا ہے کیا مسئلہ ربتا ہے سمجھ لگی اور ایک اور حدیث مبارک وہ دین اندین کا خلون فرمایا علم دین ہے علم دین ہے اور نماز دین ہے یعنی کیا مطلب جیسے دی، نماز دین کا رکن اور حصہ اسی طرح علم بھی دین کا حصہ ہے بے شک, بے شک فرمایا فن العلم، العلم، یہ علم دین کا دیکھو سے لے رہے ہو یہاں پر امام ام عبدالرف المناوی رضی اللہ تعالی عنہ امام طی کے حوالے سے لکھتے ہیں فقات المتقن کما بین قول حدیث یخ ملو حل علما مین کل سمجھ نہیں آ رہی تو سمجھا فرماتے ہیں امام پی بھی جن سے علم لیا جائے پہلے نمبر پر عادل ہوں دوسرے نمبر پر علم میں فکا ہوں جیسا کہ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرمایا اس علم کو اٹھاتے رہیں گے خلاف اخلاف میں سے بعد میں آنے والوں میں سے ان کے عادل لوگ اور عادل شریعت میں کس کو کہتے ہیں شریعت میں اصول میں عادل کس کو کہتے ہیں صاحب عدالت کون ہوتا ہے عقل ہو بالغ ہو مسلمان ہو شریعت کا بھی پابند ہو اور آداب کا بھی پابند ہو حتیٰ کہ بازار میں چلتے پھرتے کھائے نہیں بتاؤ ہے وہ شریعت میں عادل شمار ہوتا ہے سمجھ نہیں سنو اگلے الفاظ یومل قیامہ الماوی فرمائی اللہ وشتہارت دیا نہ تو ہو فلاں یہ تو لکا ہو انجا فرمایا علم مناسب یہ اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ علم لینا ایسے شخص سے مناسب ہے کہ جس کا عالم ہونا معروف ہو یعنی اہل علم میں اور اس کی دیانت دینداری مشہور ہو سبحان سبحان. لہذا جاہل سے نہ لے ورنہ گمراہ کر دے گا اور فاسق, نالے محمد محمد اور فاسق سے نہ لے ورنہ گمراہ کر دے گا یغوی یغوی اس لیے میرے بھائی مسلحت ذاتی کے تحت دین کو نقصان دینا اپنے دین کو برباد کرنا یہ کون سا یہی تو چیز ہے اب یہ جتنے برل اور ملہ ہیں انہوں نے انگریز تک یہ فاٹک کیسے کھولا ہے انہوں نے کہا جی علم حاصل کرنا وہ چاہے چیز جانا پڑے ایسے ہے نا اسی سے انگریز کی طرف راستہ کھل گیا کہ انگریز نے کہا او ہو میں کیا مانگتا ہوں جی امے دو اکھاں جے مولوی فتوی دے دین کہ میرے کو جائے لگ گئی میری سنگت کی اپنے فاسق کی سنگت بہن کی اجازت بنامن صحیح رولا سے گیا موت مینو کی لبے اور ماں دیکھو نسل کر تمام کیتی گمراہ کرنے والے لانتی میٹھے قرآن و حدیث پڑھا دیا وہ کتے اپنے میرے حضرت صاحب چھوٹے کی حکمت بری بات سنہری سنہری پانی کے ساتھ لکھنے نے فرمایا پلیز پلیز برتن میں پاک چیز بھی پلیز ہو جاتی ہے پلیز برتن میں پاک چیز بھی فلید ہو جاتی, جاتی ہے پہلے پاک کرو پھر کوئی پاک چیز ڈالو فرمایا جب تک نفس فلید عادتوں میں خصلتوں میں اخلاق میں مبتلا ہے تو وہ خود پلیت ہے قرآن پاک آئے گا تو پلید ہو جائے گا حدیث پاک آئے گی پلید ہو جائے گی علم پاک آئے گا فلید ہو جائے گا پہلے نفس کو پاک کرو پھر اسی وجہ سے یہ فرما حدیث مبارک اسی اسی ابن ماجہ شریف کے اندر ہے کنان المان قبلا قرآن صحابہ فرماتے ہیں ہم پہلے ایمان سیکھتے پھر قرآن سیکھتے. سبحان اللہ بتاؤ یار یہ جو صورت بقرا شریف ہے اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر جائے حضرت عمر نے ہاں جی آٹھ سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے وہ کیسے پڑھا ایک صورت آٹھ سال کے عرصے میں تو پڑھائی جا رہی ہے کہ وہ حضرات پڑھانے والے رسول اکرم سے کیا کیا کیا کیا کیا ہم توجہ قرآن پاک میں کہیں نبی کی طرف تعلیم کی نسبت بغیر ترقی اکیلے کی گئی جہاں پر بھی آیا کم کہیں جزکی مقدم ہے کہیں یو مقدم ہے تو کیوں ہے تقدیم و تاخیر کا فرق تو ہے لیکن بتاؤ علیحدہ کیوں نہیں رکھا گیا بتانا مقصود ہے اس بات پر تب مقصود ہے کہ نبیوں کا کام خالی تعلیم نہیں ہے کام ساتھ پاک کرنا بھی ہے کو بھی پاک کرتے ہیں عمل کو بھی پاک اسی وجہ سے صحابہ کرام فرماتے ہیں کو پڑھتے ہم اس پر عمل کر لیتے اگلی سرکار پھر شروع کرواتے ہیں ہے پلید سینے کے اندر قرآن آئے تو پلیت پلید ہو گیا اسلام آئے تو پلید ہو جائے ان پلید کر کے لوگوں کو پیش کیا لوگ گمراہ ہو گئے بیمار ہو گئے براہ اللہ جو ہے ان کا یہی حال ہے سمجھ نہیں آئی بات تو وہ چھ اصول آپ کو وعض و خطاب میں اس وقت حاصل ہوں گے جب یہ استاد کا اصول جو شریعت نے بنایا ہوا ہے اس کو جب آپ مد نظر رکھتے ہیں بلکہ میں نے سنو سلمان سے میرے تقریباً کے اندر بات ہے کہ خدا رسول کی غیرت رکھ کر اندر ہے دین کی غیرت رکھ کر ان پڑھ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایسے ایسے انقلابی ان باتیں ان کے منہ سے نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اور اللہ تعالیٰ کا کرم جو شامل ہو جاتا ہے ان کے زندگی بدل جاتی ہے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے جی میرے تجربے میں ہے بات مشاہدے کے اندر ہے سمجھ نہیں آ اسی وجہ سے دیکھ لینا یہ ریاض ممتاز اور جو یار ہے یارو ان کی زبان میں ایک ذرہ برابر اثر ہو تو میری ناک کاٹ لینا ان کی زندگی جو ہے ان کی زندگی میں برکت نہیں رہے گی ان کے بیان میں برکت نہیں رہے گی ان کی زبان میں اثر نہیں ہوگا چھڑکے وجاتے رہیں گے یہ خدا رسول کا جو بنایا ہوا دستور ہے جو اسی پر پابند رہے گا اس کا سینہ خدا رسول کی طرف سے ایسا کھلے گا وہ خود حیران ہوگا اور اس کی پھر بات میں صحبت میں جی کلام میں سلام میں ہر چیز میں اللہ کی طرف سے خاص ایک رحمت شامل ہو جائے گی جا شامل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک فو نور ربے ہی وہ اللہ کی طرف سے ایک نور کی روشنی میں رہتا ہے زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے تمہیں میں نے یہ جو میں مجبور ہو کر ہماری مجبوری ہے مجبور ہو کر یہ بات کر رہا ہوں آپ کہیں گے یار وہ رشتے دار ہے اس کا لحاظ کرو میں یہی آپ کیا میں مجبور ہو کر بات کر رہا ہوں کہ کیا کریں جب دین کی بات سامنے آتی ہے رشتے داری پچھلے قریبی رشتے دار جو جانی خونی رشتے دار تھے ہم نے ان کو یار اٹھا کر پھینک دیا اللہ خون کے رشتے توڑ دیے ہم نے بات چھپانا ہمیں دل گوارا ہی نہیں کرتا اگر کہیں ہمیں پتا چل یقین اور اعتماد ہو جاتا ہے کہ یہاں پر سننے والے نہیں ہیں پھر ہم کہتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے بات, بات ان کے ساتھ بیٹھنا یعنی دل اجازت ہی نہیں دیتا بیٹھنے سمجھ نہیں آ رہی تو بھائی رضیلوں سے ان مذمت حاصل کرو پہلے دیکھو دیکھو دیکھو فن ضرورو فن ضرور یا اسحبي فوررو محم من تا خذونه دی ل کوم محم من تا خذونه ع کوم مح من تا ان ال... نمل مشرو یوزال خیر اب سمجھ آ بات کی چلو